اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر کچھ بھی کرتے رہیں آپ پریشان مت ہونا فالم جان لو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جان لو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو مانو یہ سچ ہے بات سمجھ رہی ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا کہ اس بات کو جان لو تو اس کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ میری بات سچ ہے برحق ہے اس پر ایمان لاؤ کافر ہر طرف سے امداد لے گا تاکہ آپ کو اور مجھے نقصان پہنچائے اب امریکہ پاکستان شریف کے خبیصوں سے امداد لے رہا ہے ایران سے امداد لے رہا ہے اور ازبکستان تاجکستان وغیرہ ان ممالک کے ظالموں اور خبیصوں سے امداد لے رہا ہے تاکہ بیس سال سے دبا دبا کر یہ طالبان کو تھک چکا ہے نا خود تو دبا نہیں سک ابھی کشتی میں ہار گیا ہے تو دوسروں کے ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی اور دباؤ اور دباؤ یہ طالبان کو ختم کرو لیکن طالبان یہ اللہ کی فوج ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ طالبان جو ہے یہ اللہ تعالی کی فوج ہے نور خدا ہے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک روشنی ہے یہ مدرسوں کے پڑے ہوئے صاف صاف بچے ہیں مدرسوں کے پڑے ہوئے اچھے اچھے اور سچے سچے علماء اور طلباء ہیں اس زمانے کے سب سے زیادہ تقوادار نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ایک گروہ ہے ایک جماعت ہے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے گا نور خدا ہے اللہ کی روشنی ہے کفر کی حرکت پہ خندزن کفر جو حرکتیں کر رہا ہے نا کوششیں کر رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نور ہنستا ہے وہ بیوقوف کیا کر رہا ہے وقت ضائع کر رہا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا امریکہ پھونک مار رہا ہے روس پھونکے مار رہا ہے فرانس ہے اور پاکستان جیسے نظام والے جو خبیس لوگ ہیں کتوں سے بھی بتر لوگ ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں پھنکے مار رہے ہیں لیکن اس روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکے گا ہاں ظالموں کا جو چراغ ہے یہ بج جائے گا کیا کہا ہے ظالموں کا جو چراغ ہے یہ بج جائے گا چراغ ظلم ظالم تا محشر سوزت ظالم کا جو چراغ ہے یہ قیامت تک نہیں جلتا ہے شب سوزت دیگر ایک رات جلتا ہے دوسری رات نہیں جلتا اللہ اکبر یوریدون یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اللہ کی روشنی کو اپنے منہ کے پھونکوں سے و اب اللہ لیکن اللہ انکار کرتا ہے اللہ تم منو رہ مگر یہ کہ وہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا و لو کری اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں یہ اللہ کا دین ہے یہ طالبان اللہ کی فوج ہیں یہ عمارت اسلامیہ اللہ تعالی کی حاکمیت ہے یہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگی ہاں ہم قتل ہو جائیں گے ہم شہید ہو جائیں گے ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہوں گے ہماری بچیاں ہوں گی وہ بھی قتل ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے پھانسیوں پر ان کو چڑھا دیا جائے گا ان کے بعد ہمارے پوتے پوتیاں ہوں گی ہمارے نواسے نواسیاں ہوں گی وہ بھی شہید ہو جائیں گے قتل ہو جائیں گے لیکن اللہ کا دین مرے گا نہیں دین اسلام کبھی ختم ہوگا نہیں ہو سکتا ہے تم لوگ یہ کہو کہ اتنا زیادہ ظلم شروع ہوگا اور اتنی زیادہ بمباری ہوگی تو طالبان کیا کریں گے بھائی طالبان شہید ہو جائیں گے نا دوسرے آ جائیں گے طالبان کے بچے ہیں بچیاں ہیں وہ آ جائیں گے طالبان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کی جگہ لے لیں گے اور کام جاری رہے گا محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے دین کا کام رک گیا خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رسول اللہ کے محراب پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہیں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں ایک کافر آتا ہے ایک مجوسی شیعوں کا امام جو ہے وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قتل کر دیتا ہے کہ دین کا کام رک گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ دین کا کام کبھی بھی نہیں رکے گا اللہ تعالی فرما رہا ہے کافر اگر جنگ سے باز نہیں آتے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آپ پریشان نہ ہوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا ہوں وہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے تو آپ پریشان نہ ہو میں آپ کا سب سے بہترین دوست ہوں اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالی بہترین دوست تم لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم کتنے خطرات میں کتنی مشکلات میں راتیں ہم نے الحمد جنگلوں میں گزاری ہیں پہاڑوں میں گزاری ہیں برف باریوں میں ہم نے راتیں گزاری ہیں کیا اللہ نے ہمیں ضائع کیا نہیں لیکن وہ لوگ جو کہ جہازوں میں ہم پر بمباری کرنے آتے تھے وہ لوگ جو کہ ڈرون تیاروں کے ذریعے ہمیں قتل کرنے گھومتے تھے وہ لوگ جو ہیلی کاپٹروں میں ہمارے اوپر چھاپے مارتے تھے وہ لوگ جو ٹینکوں میں اور بختر بند گاڑیوں میں ہمارا تعاقب ہمارا پیچھا کرتے تھے وہ سب بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ جو موت سے بچ گئے وہ باغ رہے اور جو بچے نہیں ہو تو ویسے بھی مٹی کی خوراک بن گئے الحمد الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فالم کافر اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو جان لو کہ میں تمہارا دوست ہوں اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہے ہاں اسی لیے جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس بات کو سوچا کرو کہ اللہ نے تو کہا ہے میں تمہارا دوست ہوں اور دوست اچھا دوست اللہ خود کہہ رہا ہے نا نعم المولا کہ میں بہت اچھا دوست ہوں تو اچھا دوست کے بھی اپنے دوست کو چھوڑتا ہے نعم الصیر بہت اچھا مددگار بھی ہوں ایسا نہیں ہوں کہ کمزور ہوں گاڑی کا کہا تھا گاڑی نہیں بیچ سکتا ہوں نہیں طاقت بھی ہے میرے پاس اچھا دوست بھی ہوں اور طاقتور بھی ہوں اور کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں اس امت کو کس چیز کی ضرورت ہے جب اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کا دوست ہوں یہ امریکہ افریقہ چین روس فرانس اور ان کے ساتھ دینے والے پاکستانی نظام ایرانی نظام ازبکستانی تاجکستانی نظام جو حکومتیں ہیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ میں دوست ہوں تمہارا تو ان خبیصوں سے دوستی کی کیا ضرورت ہے یہ کسی کے دوست نہیں ہیں یہ کافر یہ کافر اپنے دوست نہیں ہیں اپنے آپ کو جہنم کی خوراک بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے اور میرے دوست کیسے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں جو ارشادات فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں ایمان نصیب فرمائے ہم بہت کمزور ہیں انسان ہے ہی کمزور لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی انسان تلاوت کرتا ہے نا جب قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتا ہے نا تو بہت مزہ آتا ہے بہت لذت ملتی ہے بہت مٹھاس ہے ان آیتوں میں عجب چیز ہے لذت آشنائی علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت اللہ کی معرفت اللہ کا عشق اس میں عجیب لذت ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا جب یہ تالبان ٹھوکر لگاتے ہیں نا اپنے پاؤں سے تو صحرا بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے پہاڑ ان کی حیبت سے رائی رائی چھوٹے سے دانے کو کہتے ہیں اور پہاڑ جو ہے مجاہدین کے خوف سے جو ہے چھوٹے سے دانے کی طرح ہو جاتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جو انسان حقیقی مسلمان ہوتا ہے مومن ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہے شہادت ہے مال غنیمت اس کا مقصد نہیں ہے ملکوں کو فتح کرنا اس کا مقصد نہیں ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے دوران اگر شہید ہو جاتا ہے تو اس کو انعام اور اپنا مقصد حاصل ہو گیا اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے اگر یہ کافر جنگ سے باز نہیں آتے یا آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا دوست ہوں اور میں بہترین دوست ہوں بہترین مدد کرنے والا ہوں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اللہ تعالی ہمیں اپنی غیبی نصرت و حمایت عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری امداد فرمائے اللہ تعالیٰ عمارت اسلامیہ افغانستان کی خصوصی حفاظت فرمائے ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے پوری دنیا لگی ہوئی ہے اس وقت ہمارے طالبان کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے طالبان کو فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے ہمارے طالبان کو دنیا کی چمک دمک دکھا کر گمراہ کرنے کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے طالبان کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے طالبان کی تو نے جنگ کے میدانوں میں حفاظت فرمائی اب سیاست کے میدان میں بھی حفاظت فرما ان کو طاقت عطا فرما پوری دنیا مل کر جو ہے ہمارے طالبان کو کچلنے کی مسلنے کی کوششوں میں پھول جو ہوتا ہے نا پھول بچہ پھول کو توڑ لیتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں مسل دیتا ہے نا اسے پھول کی پتیاں جو ہے وہ بکھر کر رہ جاتی ہیں یہ طالبان جو ہے ایک نازک پھول ہیں پوری دنیا کا کفر جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر اس پھول کو کچلنے اور مسلنے کی کوششوں میں ہے لیکن گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے بھی ہوتے ہیں معلوم ہے ہمارے طالبان گلاب کے پھول ہیں لیکن اس کی ٹہنیوں میں کانٹے بھی ہوتے ہیں ہم اس طرح کے پھول ہیں دنیا کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ جس کو کچلنے اور جس کو مسلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جب مسلنے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ لہو لہان ہو جائے گا خون سے بر جائے گا کوئی بھی ہمارے طالبان کو مجاہدین کو اللہ کے لیے لڑنے والوں کو نہیں ہرا سکتا یہ ممکن نہیں ہے لا یدر من خالف ولا من الحم جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور جو ان کو بے یار و مددگار بغیر مدد کیے چھوڑ دے گا وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا طالبان کو نقصان کس چیز کا ہے لڑیں گے جیت جائیں گے تو غنیمتیں ملیں گی اور لڑیں گے گولی لگے گی قتل ہو جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے کوئی نقصان ہے ہاں نا. ہمارا کاروبار ایسا کاروبار ہے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے وہ ہمارے جو ماما لوگ ہیں کاکا لوگ ہیں دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں اور شام کو پھر حساب کرتے ہیں او پانچ سو روپے کا نقصان ہو گیا اور ہم جو ہے پوری زندگی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کام کریں گے تو اللہ تعالی راضی ہوگا کام کریں گے تو اللہ تعالی ترقی دے گا اور قتل ہو جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے اور شہید جو ہے اس کو بہت زیادہ مرتبہ ملے گا بہت زیادہ درجات اس کے بلند ہوں گے اور بہت کچھ اللہ اسے دے گا فالم اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیا کرو اس آیت کو پڑھتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے لذت ملتی ہے مٹھاس محسوس ہوتی ہے اپنی زبان میں کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارا دوست ایک چھوٹا سا کمشنر ہم یہاں افغانستان میں والی اور سوال کہتے ہیں نا وہ آ کر کہہ دے کہ میں آپ کا دوست ہوں کوئی خدمت ہوتا آپ بتائیں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہ میں تمہارا دوست ہوں اگر یہ بدماش یہ سرکش یہ کافر بات نہیں مانتا ہے نا تو پرواہ مت کرو میں تمہارا دوست ہوں اور زبردست دوست ہوں زبردست مدد کرنے والا ہوں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جل یہ فرماتا ہے کہ کافر کیوں ہار جاتے ہیں سبق کا بالکل آخری نقطہ ہے یہ کافر کیوں ہار جاتے ہیں لوگ کتابیں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں امریکہ کیوں ہار گیا اللہ تعالیٰ نے مختصر بتا دیا ہے دمر اللہ علیہم کافی نام اللہ نے کافروں کو تباہ و برباد کیا اور کافروں کو تباہ و برباد ہونا ہے کیوں ذالک اللہ, مولا آمنوا اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے وہ ان القافی اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے اور جب اللہ تعالی کسی کا دوست نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں تو طالبان کے مقابلے میں امریکہ کیوں ہار گیا طالبان کے مقابلے میں اللہ نے امریکہ کو کیوں ناکام کیا اس لیے کہ اللہ ان کا دوست نہیں ہے اور طالبان کو اللہ نے امریکہ کے مقابلے میں کیوں کامیاب کیا اس لیے کہ اللہ ان کا دوست ہے ان ٹینکوں سے تیاروں سے سیاروں سے ہار جیت ممکن نہیں ہے جنگ ہو سکتی ہے اس سے لیکن ہار جیت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے وہ صلی اللہ تعالی خلق محمد صحاب اجماعین سبحان اک اللہ بحمک أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته